تونَ بالِمعرُون في وَتَه نَعَن مننكَم وَتُؤمنونَ بالله اس جنگ جیسی مثال شاید ہی کہیں مل سکے تو غزل بدر کی شریعت میں ایک بڑی اہمیت ہے تو آپ صلی اللہ تین سو سترہ یا تین سو تیرہ مسلمانوں کو لے کر کے بدر کی طرح آگے بڑھے سامانے جنگ کا جہاں تک حال ہے اگر کسی کے پاس تلوار تھی تو اس کے پاس تیر اور کمان نہیں نہیں اگر کسی کے پاس نیزہ تھا تو اس کے پاس تلوار نہیں نہیں کیوں اس لیے مسلمان عام طور پر جو نکلے تھے ان کا جنگ کا ارادہ تھا ہی نہیں وہ کس لیے نکلے تھے قافلے کو روٹنے اس کا راستہ روکنے کے لیے نکلے شاعر نے کہا ہے کہ نہیں تھا تین سو تیرہ سے آگے تک شمار ان کا سنا ہے ساتھ ان کے تھا مگر ان کا اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے آپ وسلم جاتے کھڑے ہو کے دعا کرنے لگتے ہیں کہ اے اے اے اللہ, اللہ اے تعالیٰ آپ نے جو وعدہ کیا وہ وعدہ آپ پورا اے اللہ تعالیٰ انہیں مجبور ہے کمزور ہیں ان کی مدد فرما اے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جماعت آج ہلاک کر دی گئی تو دنیا میں پھر تیری عبادت نہیں کی جائے آپ وسلم اس کے بعد باہر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابو بکر وہ دیکھو اللہ کی مدد آ رہی ہے وہ جبرائیل ہیں گھوڑے کے اوپر سوار ہیں اور تمہاری فوج میں شامل ہونے کے لیے آ رہے ہیں کھڑا استقامت کی دیوار اره هننو قد میں کھڑا استقامت کی دیوا الله ببدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلکم تشکرون اتقوا المؤمنین ان يكفیکم ان یمدکم ربکم أَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ أَن يُنَزِّلَكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ من فَوْرَهُمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ, يمددكم ربكم بخمسة من اور اس سے پہلے اللہ نے جنگ بدر میں اس وقت تمہاری مدد کی جب تم کمزور تھے لہذا اللہ سے ڈرتے رہو امید ہے کہ تم شکر گزار بن جاؤ اے نبی جواب مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تین ہزار فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے کیوں نہیں اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور دشمن تم پر فوراً چڑھ آئے تو تمہارا رب خاص نشان رکھنے والے پانچ ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا شہد ون شہد الدنا و مولانا محمد فتم بشیر الحديث کتاب اللہ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 إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت لعليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وحل العقدة من لساني يفقه قولي عزيز الساتحيو نبي اكرم نبي اكرم حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم كي سرتي کی آج ہمی کڑی ہے پچھلے درس میں ہم اور آپ اس مقام تک پہنچے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ مکرمہ میں اور مسلمانوں کو جب مدینہ منو مکہ میں مدینہ منورہ میں اور مسلمانوں کو تھوڑا سا سکون نصیب ہوا اور انہیں اپنے دین پر عمل کرنے کی کھلی آزادی مل گئی تو انہیں یہ خطرہ ضرور تھا کہ قریش اور مکہ کے لوگ انہیں سکون سے رہنے نہیں دیں گے لہذا اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف تدبیریں کی جس کا ذکر پچھلی مجلس میں ہوا تھا ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے قافلوں اور خصوصاً ان کے تجارتی قافلوں کو تنگ کرنا شروع کیا کیوں؟ اس لیے کی اہل مکہ کے اقتصاد اور ان کی معاشیات کا سارو دار سارا دار مدار کس چیز پر تھا تجارت پر تھا اس لیے وہ خصوصی طور پر تجارت کے دو بڑے اہم سفر کیا کرتے تھے جو دور کے سفر رہا کرتے تھے ایک تو گرمی کے موسم میں جو کہاں جاتے تھے شام کی طرف اور دوسرا سردی کے موسم میں کس طرف جاتا قافلہ یہ یمن کی طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دونوں تجارتی جو شاہراہیں تھیں خاص شام کی طرف ہوں یا یمن کی طرف ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر گشتی دستے بھیجنا شروع کیا انہیں دستوں میں سے ایک دستہ وہ بھی تھا جس میں آپ خود بنفس نفیس شریک ہوئے تھے وہ غضو اور کا ہے اور یہ جماعت الا کے معاملے کے مہینے میں تھا یہ کافلہ تجارتی سامان لے کر کے کہاں جا رہا تھا شام کی طرف جا رہا تھا جس کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے جب یہی قافلہ رمضان دو ہجری میں واپس آنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بہت ہی نہ تھے کیوں اس لیے کہ اس بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ صرف انہیں ڈرانا ہی دھمکانا نہیں ہے انہیں تنگ نہیں کرنا ہے بلکہ ان کے اوپر ایک کاری ضرب لگانی ہے اور اس قافلے کو لوٹ لینا ہے اس قافلے کو لوٹ لینا ہے کیوں اس لیے کی جتنا کچھ کافروں نے ہم سے لوٹا ہے اس قافلے کے مقابلے میں بہت زیاد زیادہ ہے اور اس طریقے سے کافروں کو عبرت بھی ہوگی کہ اب ہم خاموش نہیں بیٹھے بلکہ اپنا بدلہ بھی ہم لے سکتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بڑے ہی چوکنا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جاسوسی دستے گشت کے لیے آپ نے بھیجنا شروع کیا اس میں ایک بڑے مشہور صحابی ہیں بسیسا یا بس بس رضی اللہ تعالی عنہ انہیں خصوصی طور پر آپ نے متعین کیا کہ کی پتہ لگاتے رہو کہ شام سے جو قافلے آتے ہیں ان میں ابو سفیان کا قافلہ کب آ رہا ہے چنانچہ رمضان المبارک کے بالکل ابتدائی ایام میں آٹھ رمضان المبارک تھے نو دس یہی بالکل انہیں تاریخوں میں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے صحابی حضرت انسمال رض بیان فرماتے ہیں کہ اچانک وہ صحابی بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو سفیان کا قافلہ شام سے واپس آ رہا ہے اور یہ قافلہ بڑا اہم اس ناحیے سے تھا اس پر بہت بڑا تجارتی سامان لدا ہوا تھا جس میں روایات کے مطابق صرف ایک ہزار اونٹ تھے ذرا سوچیں آپ کتنے تھے ایک ہزار اونٹ جس پر تجارتی سامان بہت کافی لدا ہوا تھا کہا جاتا ہے کہ کم از کم پچاس ہزار دینار کا سامان تھا پچاس ہزار کا دینار کا سامان تھا سونے کے لحاظ سے اس کی تعداد ہوتی ہے دو سو ساڑھے باسٹھ کلو سونا استاد محترم شیخ صفی الرحمن رحم اللہ نے اسے کیلکولیٹ کیا ہے کتنا دو سو ساڑھے باسٹھ کلو سونے کا سامان یہ معمولی اس زمانے کے لحاظ سے نہیں تھا اور خوبی یہ تھی کہ اس قافلے کی نگرانی کے لیے جتنا سامان تھا اس کے لحاظ سے افراد نہیں تھے صرف مشکل سے تیس چالیس لوگ تھے جو اس کی نگرانی کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غنیمت سمجھا کہ اسے لوٹنا چاہیے اس پر قبضہ کرنا چاہیے چنانچہ خبر ملنی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں منادی کرا دی کہ جس کے پاس اپنی سواری تیار ہے اس لیے کہ جنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا ارادہ کیا تھا صرف قافلے کو لوٹنا تھا آپ نے منادی کرا دی کہ جس کے پاس سواری تیار ہے حتیٰ کہ اگر مدینہ سے باہر اس لیے کہ مدینہ کے کنارے کے مزارے بنے ہوئے تھے لوگ اپنے زیادہ تر جانور کہاں رکھتے تھے باہر مزاروں میں رکھا کرتے تھے نا جو کھیت بنے ہوئے تھے دور وہاں رکھا کرتے تھے زمینوں میں اور یہاں تو صرف ضرورت شہر کے اندر ضرورت بھر کے اپنی سواریاں رکھتے تھے تو آپ وسلم نے کہا کہ جس کی سواری تیار ہے اور جس کے پاس جو ہتھیار ہے وہ لے کر کے نکل کھڑا ہو اپنی سواری لانے کے لیے نہ جائے کیوں اس لیے کہ جلدی آگے پہنچ کر کے قافلے کا راستہ روکنا تھا آپ وسلم نے اعلان فرمایا کہ یہ ابو سفیان تجارتی سامان قریش کا لے کر کے آ رہا ہے نکلو آگے بڑھو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بار تمہیں اس پر کیا کرے قبضہ دے دے آپ لوگوں کو یاد ہوگا جو لوگ حاضر تھے کہ گلستانی سے پچھلی مجلس کے اندر ہم نے یہ بات رکھی تھی کہ بسا اوقات انسان ایک چیز سوچتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسے پورا نہیں کرتا بتایا تھا نا اس سے بہتر چیز عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہم نے مثال دی تھی, تھی سر علیہ السلام کی کہتے موسا علیہ السلام جب سمندر پار کیے تو اپنے پار ہو گئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ابھی تو راستہ بنا ہوا ہے ایسا نہ ہو کہ فرعون بھی اپنے لشکروں سمندر کے پار بھی ہمارا پیچھا کر لے ہے نا تو کہتے موسا علیہ السلام کیا کرنا چاہے دوبارہ چھڑی مارنا چاہے تاکہ پانی مل جائے لیکن اللہ نے کیا فرمایا وت روکل بہرا رہ سمندر کو ایسے ہی رہنے تو راستہ کھلا رہے حالانکہ موسیٰ علیہ اسلام کی خواہش کیا تھی کہ کی پانی لیکن اللہ کی خواہش کیا تھی اللہ کیا چاہتا تھا ہے کہ نہیں تو نتیجہ کیا ہوا جب فرعون اندر بھسا اس کے بعد پانی آ کر کے ملا سارے کے سارے ڈوب گئے تو اللہ کی جو چاہت ہوتی ہے اللہ کا جو کام ہوتا ہے وہ بندے کی چاہت سے بہتر اور افضل ہوا کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی خواہش کیا تھی کہ کیا, کیا ملنا چاہیے قافلہ سونے اور چاندی قریش کے اوپر معاشی ایک زور کا دھچکا لگنا چاہیے لیکن اللہ تبارک مطالعہ کچھ اور ہی منظور تھا یہ سبب بنا ہے ساتھیوں غزوئے بدرکھا اس سبب بنا ہے غزوے بدرکھا غزوے بدرکی تاریخ ہی میں نہیں بلکہ شرعی طور پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے طور پر بڑی اہمیت ہے ساتھیوں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اسے یوم الفرقان کہا ہے اس جنگ پر تبصرے کے لیے اللہ تعالی مکمل ایک سورت نادل فرمائی ہے سورے الانفال مکمل سورت اسی جنگ پر تفسرے کے طور پر ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کو کیا کرار دیا ہے یوم الفرقان فرقان کے معنی کیا ہے فرق کر دینے والا فیصلہ کر دینے والا گویا یہ فیصلہ ہو گیا اس دن کہ اب مسلمان کمزور نہیں ہے اس دن فیصلہ ہو گیا کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے اس دن فیصلہ ہو گیا کہ اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے اور اللہ کی غذب اور ناراضگی اس کے ساتھ ہے تو اس صورت کو قرآن مجید میں اس جنگ کو قرآن مجید میں کیا کہا گیا ہے یوم الفرقان قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت پر تفسرہ کرتے اس جنگ پر تفسرہ کرتے ہوئے مسلمانوں اور صحابے کرام پر بطور نعمت کے یہ ذکر کیا ہے کہ کی گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت تمہارے اوپر کس شکل میں تھی غضوے بدر میں تمہاری مدد کے طور پر تھی غضوے بدر میں اللہ نے تمہاری جو مدد کی ہے گویا کی یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی بدری اللہ نے غضوے بدر میں تمہاری مدد کی ہے حالانکہ تم کیا تھے بالکل کمزوری کی حالت میں تھے کشمپرسی کے حالت میں تھے اللہ نے اس وقت تمہاری مدد کی ہے تو اس جنگ کی شرعی طور پر بھی ساتھیوں اور تاریخی طور پر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ میں ساتھیوں اس جنگ جیسی مثال شاید ہی کہیں مل سکے اگر حقیقی تاریخ دیکھی جائے اور سچی تاریخ دیکھی جائے تو ورنہ مبالکے تو بہت جگہ کیے گئے ہیں مبالغوں سے اور رام کہانیاں تو بہت قصوں کے سامنے گڑھی گئی ہیں لیکن اگر حقیقی میدان میں آیا جائے اور تحقیقی چیزیں دی جائیں تو ایسے تعجب خیز اور عجیب و غریب جنگیں شاید ہی دنیا میں کہیں پیش آئی ہوں اور اتنے مختصر وقت میں جیسا کہ ابھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا اتنے مختصر سے وقت میں اتنی بڑی جنگ کا فیصلہ ہو جائے یہ بھی شاید دنیا میں کبھی نہیں ہوا ہے تو غزوے بدر کی شریعت میں ایک بڑی اہمیت ہے تو غزو بدر کا ساتھوں سبب یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ اب قافلہ اس جگہ پہنچ چکا ہے جو اب نئی بننے والی حکومت جو مدینہ منورہ میں ہے وہ اس کی گرفت میں آ سکتا ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو باہر نکلنے کی دعوت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھا صحیح روایات کے مطابق کل تین سو سترہ مسلمان نکلے تھے کتنے تین سو سترہ بعد روایات میں تین سو پندرہ کا دک رہے بعد میں تین سو تیرہ کا دکھ رہے بعد میں تین سو چودہ کا دکھ رہے اور یہ حالت کیا ہے قریب قریب ہے ہو سکتا ہے کہ شروع میں کتنے نکلے ہوں تین سو پندرہ نکلے ہوں اور دو بعد میں آ کر کے مل گئے ہوں کہ نہیں ہو سکتا ہی نہیں ہو سکتا ہے ایسا ہوتا رہتا ہے عام طور پر جنگوں کے جہاں تک معاملہ ہوا کرتا ہے جیسے ابھی آپ کے سامنے میں عرض کروں گا کہ بعد لوگوں کو اللہ کے رسول سے وسلم نے راستے میں شامل کیا ہے تو یہ تعداد کیا ہے قریبی ہے چاہے ہو یا سترہ ہو یا تین سو پندرہ ہو کہنے کا مطلب تین سو تیرہ تک تیرہ سے لے کر کے تین سترہ تک مسلمانوں کی تعداد تھی جیسا کی کسی شاعر نے کہا ہے کہ نہیں تھا تین سو تیرہ سے آگے تک شمار ان کا سنا ہے ساتھ ان کے تھا مگر پروردگار ان کا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ضرور تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین سو سترہ یا تین سو تیرہ مسلمانوں کو لے کر کے بدر کتر آگے بڑھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کم سامانی کا حال یہ تھا کہ پوری فوج کے اندر صرف ایک یا ضعیف روایات کے مطابق دو گھوڑے تھے بس ایک حضرت زبیر کے پاس تھا رضی اللہ تعالیٰ نے اور دوسرا حضرت مقداد کے پاس تھا یہ تعداد آپ یاد رکھیں گے اس لیے کہ تاکہ اندازہ لگا لیں کہ کافروں کا جو لشکر تھا اس سے مسلمانوں کو مقابلہ کیا تھا پوری فوج کے اندر ساتھیوں صرف ستر گھوڑے تھے بس کتنے ستر اونٹ تھے دو گھوڑے اور ستر اونٹ تھے اور سامان جنگ کا جہاں تک حال ہے اگر کسی کے پاس تلوار تھی تو اس کے پاس تیر اور کمان نہیں تھی اگر کسی کے پاس نیزہ تھا تو اس کے پاس تلوار نہیں تھی کیوں اس لیے کہ مسلمان عام طور پر جو نکلے تھے ان کا جنگ کا ارادہ تھا ہی نہیں وہ کس لیے نکلے تھے قافلے کو روٹنے و اس کا راستہ روکنے کے لیے نکلے تھے اور اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی بچہ نابالغ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ساتھ نہیں لیا بلکہ بعض صحابہ کرام ہیں جیسے برا ابن عازب ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں یہ لوگ جانے کی خواہش ظاہر کیے لیکن پندرہ سال سے کم تھے نابالغ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ نہیں تم لوگوں کو نہیں جانا حتیہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کسی غیر مشرک کو بھی شریک نہیں کیا کسی غیر مشرک کو بھی شریک نہیں کیا صحیح مسلم شریف میں اور ابو داود میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے لیے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابھی جیسے مدینہ منور سے تند کلومیٹر آگے بڑھے تھے کہ حرے رے کے پاس ایک مشرق انصاری اس لیے کہ عام طور پر انصاری لوگ تھے دو سو ساٹھ کے قریب انصاری تھے اس میں دو سو ساٹھ کے قریب انصاری تھے اور اس کے علاوہ جو تھے وہ باقی مہاجرین تھے زیادہ تر کون سے لوگ تھے انصار تھے نا لہذا اپنے انصاریوں کی مدد کے لیے ایک انصاری صحابی جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے وہ بھی نکلے ہیں ساتھ اور وہ بڑے پہلوان مانے جاتے تھے بڑے پہلوان بہادری کا, کا بڑا شوہرا تھا تو جو صاحب ساتھ تھے انہیں خوشی ہوئی کہ ساتھ یہ بھی آ رہا ہے لیکن کہا کے پاس جب جا کر کے آپ کے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول وسلم میں آپ کی مدد کے لیے چل رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی مجھے بھی جو آپ کو دے اس میں مجھے بھی کچھ حصہ مل جائے آپ نے پوچھا کیا تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آتے ہو انہوں نے کہا کہ نہیں تو آپ نے فرمایا واپس چلے جاؤ میں کسی مشرک سے مدد نہیں لیتا میں کسی مشرک کی مدد کا محتاج نہیں ہوں لیکن وہ شخص فوج سے تو کنارے ہو گئے لیکن ساتھ ساتھ چلتے رہے کچھ دور اور آگے جا کر کے آپ کے سامنے آتے ہیں اور آپ رسم سے پھر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور آپ کے ساتھ جو معاملہ پیش ہے اس میں شریک رہنا چاہتا ہوں اگر مجھے آپ کچھ آپ کو ملا تو اس میں تاکہ مجھے بھی حصہ مل جائے آپ نے فرمایا پھر فر وہی سوال کیا کیا تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آتے ہو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نے فرمایا ارجے واپس چلے جاؤ اس لیے کہ مجھے کسی مشرک کی مدد کی ضرورت نہیں ہے لیکن اور آگے چلے تقریباً سو کلومیٹر پھر وہ سامنے آتے ہیں اور پھر آپ نے یہی سوال کیا انہوں نے کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آتا ہوں آپ نے سنا کہ ہاں اب مارے ساتھ تم چل سکتے ہو تو کہنے کا مطلب اس جنگ میں اللہ کے رسول نہ اس قافلے میں اپنے ساتھ نہ تو آپ نے کسی نابالغ بچے کو لیا اور نہ کسی مشرق کو ساتھ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کی ظاہر بات کمی تھی جیسا کہ ہم نے کہا آپ سے یہ بات ذکر کر دوں کتنے اونٹ تھے کل ابھی بتایا تھا آپ سے صرف ستر اونٹ تھے اسی لیے اور مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی جی تین سو تیرہ کو ستر میں ضرور دیا کتنا بنے گا ایک اونٹ پر کتنے لوگ آئیں گے جی پڑھے لکھے لوگ بتاؤ بھائی جی ایک اچھا دو کو نکال دیا دو کے پاس تو گھوڑے تھے دو کے پاس گھوڑے تھے اس کو نکال دیجیے آپ صلی اللہ ولی وسلم نے عام جو رکھا تھا وہ ایک اونٹ پر تین تین آدمیوں کو سوار ہونے کے لیے دیا تھا ایک اونٹ پر کتنا تین تین آدمیوں کو سوار ہونے کے لیے دیا تھا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کوئی اونٹ خاص نہیں کیا تھا آپ نے اپنے لیے کوئی اونٹ خاص نہیں کیا تھا ہے کی نہیں بلکہ تین آدمیوں کے ساتھ آپ بھی ایک اونٹ پر سوار ہوا کرتے تھے ایک آپ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ہے کی نہیں؟ اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو لوبابا تھے ابو لوبابا تھے بلکہ ان کو شر... انہیں شرم آیا کرتی تھی کہ آپ پیدل چلے اور ہم سوار رہیں تو ایک بار جب آپ صلیم کو اترنے کی باری آئی تو ان لوگوں نے بڑی عاجزی سے کہا بدد ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوار ہوئیے یہ اور ہم کیا ہے پیدل چلتے ہیں حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت تقریباً چون کے قریب تھی ہے نا کے قریب تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی نہیں نہ تو تم ہم سے زیادہ ہم سے طاقت میں زیادہ ہو اور نہ ہی اور نہ ہی تم ہم سے زیادہ ادر اور ثواب کے محتاج ہو جیسے تم اللہ تعالیٰ کے یہاں ادر چاہتے ہو ویسے میں بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں ثواب اور ادر چاہتا ہوں اور جہاں تک اس کا معاملہ ہے کہ تمہارے پاس طاقت ہے ویسے میرے پاس بھی طاقت ہے اور آپ لوگوں کو یہ معلوم رہنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً پچپن سال تک ساٹھ سال تک آپ پر بڑھاپے کے آسار ظاہر نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ پر بڑھاپے کے آسار ظاہر نہیں تھے اگر آپ لوگ جو سیرت سنتے آئے اگر آپ اس کے اوپر نظر کریں ایک تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہجرت کے سفر میں حالانکہ حضرت بکر آپ سے دو ڈھائی سال تین سال چھوٹے تھے نا لیکن سیرت پیسے گزر چکا ہے کہ راستے میں ابو بکر شیخ یعرف ان کے اوپر بڑھاپے کے آثار ظاہر تھے اور وہ پہچانے جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑھاپے کے آثار ظاہر نہیں تھے آپ پہچانے نہیں جا جاتے تھے اسی لیے تو جب کوبا میں نزول فرمائے ہیں تو لوگ بہت سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہتے کو اللہ کے رسول یہی ہے اللہ کے رسول یہی ہیں تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرمایا کہ نہ تم ہم سے زیادہ طاقت میں زیادہ ہو ہم سے اور نہ ہی تم ہم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ندیق ثواب و عجر چاہتے ہو لہذا جیسے تمہاری باری آتے ہی تم سوار ہوتے ہو اور باری ختم ہوئی تو پیدل چلتے ہو ایسے جب میری باری آئی تو میں سوار ہوں گا برنمہ بھی پیدل چلوں گا تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر مسلمان۔ تو کتنے ہر اونٹ کے اوپر کتنے کتنے مسلمان سوار ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے ہوئے چلتے رہے اور آ کر کے وادی زفران یہ تقریبا مدینہ مروورہ سے یمبو کا جو راستہ آ جاتا ہے اس کے اوپر سو یا اس کے قریب سو کلومیٹر اس کے قریب ایک وادی پڑتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے وہاں پر آپ نے پڑاو لیکن اس سے پہلے ایک چیز بھی اور ذہن میں رکھے ہیں کہ ابو سفیان کا کیا حال تھا ابو سفیان کوئی معمولی ذہن کے آدمی نہیں تھے بڑے ہوشیار اور بدر کے بعد مکہ مکرمہ کی سرداری انہی کے ہاتھ میں آئی تھی وہی سردار رہے ہیں اور غدوے احد میں غدوئے حنین میں کافروں کے قائد آدم کون تھے سب سلار آدم ابو سفیان ہی تھے لہذا چونکہ جب جا رہے تھے تو انہیں معلوم ہوا تھا کہ ہمارا پیچھا کر رہے تھے لیکن ہم آگے بڑھ گئے لہذا واپسی میں بھی وہ بڑے ہوشیار اور چوکنا تھے بڑے ہوشیار اور چوکنہ تھے جب اس حدود میں پہنچے اسی شاہراہ پر چلتے ہوئے جو حدود مدینہ منورہ کے قریب تھی تو اپنے آدمیوں کو انہوں نے بھی پتہ لگانے کے لیے بھیجا انہیں معلوم یہ ہوا کہ مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا راستہ روکنے کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہو چکے لہذا انہوں نے کیا کام کیا بنو غفار کا قبیلہ وہیں پر آباد تھا جہاں کہتے ابو غفاری تھے بنو غفار کا قبیلہ اسی شاہراہ پر آباد تھا تو بمدم ابن امر نامی ایک غفاری کو انہوں نے کرائے پر لیا اسے پیسہ دیا اور اس سے کہا جتنا جلدی جا سکتے ہو بھا کر کے جاؤ اور مدی مکہ مکرمہ میں اعلان کرو کہ اب تمہارا قافلہ خطرے میں اب تمہارا کافلا آپ کوئی اطلاع اس کی نہیں ہے آپ کو کوئی اطلاع نہیں ہے لیکن چونکہ وہ اپنے آدمیوں کو پہلے جاسوسی پر لگا چکا تھا ابو سفیان لہذا اسے معلوم ہوا تو اپنا تو راستہ آگے بڑھتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا رہا لیکن ایک آدمی کو کرائے پر دے کر کے بھیج دیا وہ بھاگتا ہوا گیا دو دن تین دن کا سفر ایک دن میں طے کرتے ہوئے اور مکہ مکرمہ میں مسجد نبوی کے پاس پہنچتے ہوئے اپنے اونٹ کی ناک کو چیڑ دیتا ہے اپنے کپڑے کو فار دیتا ہے اور چیخ لگاتا ہے کہ اے قریش کے لوگوں کافلا کافلا کافلا تمہارے قافلے کو لوٹنے کے لیے محمد اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھ ہی آگے بڑھے ہیں آگے بڑھو آگے بڑھو مدد چاہیے مدد چاہیے میں نہیں سمجھتا ہوں تم لوگ اپنے قافلے کو پاؤ گے یہ وہاں پہنچ کر کے شور کر دینا تھا گویا کی اس نے ایک آگ لگا دی لیکن یہیں پر رک کر کے اس سے تین دن پہلے یہ جد ابو غمدم نے عامر غفارین جب اعلان کیا اس سے تین دن پہلے ایک حادثہ مکے میں پیش آیا وہ کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوفی عاطقہ بنتے عبد المطلب نے خواب دیکھا اس سے بالکل ٹھیک تین دن پہلے خواب دیکھتی ہیں کہ ایک سوار ہے جو مقام ابتح میں آ کر کے کہتا ہے کہ اے قریش کے لوگو اے قریش کے لوگو اپنے قتل کی جگہ پر تین دن کے اندر تو پہنچ جاؤ اے قریش کے لوگوں اپنی قتل کی جگہ پر تین دن کے اندر تو پہنچ جاؤ جی کہا یہ خواب دیکھا ہوں انہوں نے آتے خانے اور اس کے بعد وہی گھوڑ سوار آ کر کے کھانے کا خواب میں دیکھا کہ کھانے کے اوپر کھڑے ہو کر کے اعلان کرتا ہے لگو درو اے قریش کے لوگو لطیبہ اللطیبہ الطیمہ اپنا قافلہ اپنا قافلہ نہیں نوزا التیمہ تمہوں نے کہا تھا اے قریش کے لوگو اپنے مسار الى کم یا اپنے مسارے جہاں تمہیں پچھاڑا جائے گا تمہیں قتل کیا جائے گا وہاں پر تین دن کے اندر پہنچ جاؤ تم لوگ پھر اس کے بعد وہی گھوڑ سوار ابو کبیش پہاڑ کے اوپر چڑھتا ہے ابو کبیش پہاڑ کہاں ہے آج جہاں پر یہ قصر ملکی بنا ہوا ہے نا یہ علاقہ بلکہ سفا جو پہاڑی ہے یہ جبلے ابو کبیش کا امتداد ہے اس لیے پہاڑ لکھے جن اس کے ٹکڑے رہا کرتے ہیں نا تو جو سفا جو پہاڑی ہے یہ جبلے ابو کبیش کا امتداد ہے تو اس پہاڑ کے اوپر چڑھ کر کے پھر یہی آواز لگاتا ہے لوگوں اپنے قتل ہونے کی جگہ پر تین دن کے اندر پہنچ جاؤ اور یہ کہنے کے بعد وہیں سے ایک بڑی چٹان لڑکا ہے پہاڑ پر. وہ چٹان لڑکتی ہوئی آتی ہے اور مسجد حرام میں پہنچنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے اور اتنے زور سے ٹکڑے ہوتی ہے کہ اس کا ٹکڑا قریش کے ہر گھر میں جا کر کے پڑتا ہے یہ عجیب ایک خواب تھا یہ خواب آتکا نے اپنے بھائی عباس ابن عبد المختلف سے بیان کیا عباس نے کہا یہ خواب تو عجیب ہے اور بڑا خطرناک لگ رہا ہے لہذا دونوں بھائی بہنوں نے یہ طے کیا کہ یہ خواب کسی سے بیان نہیں کرنا لیکن جو بات ظاہر ہونے والی ہوتی ہے ہو جاتی ہے یہ بات بھائی بہن کے اندر ہوئی اور ابو اور حضرت عباس آگے بڑھتے ہیں تو چونکہ بڑی الجھل میں تھے اس خواب کی وجہ سے لہذا ان کا دوست ہمارے خال سے امیا اتبا ہمارے خیال سے ملتا ہے عطبہ. اس سے انہوں نے بیان کر دیا کہ آج عجیب و خواب دیکھا اور اس سے بھی کہا کسی کہ بتانا نہیں لیکن جانتے ہیں بات زبان سے جہاں نکلی پھر فیل جاتی اور ایسے عجیب و غریب بات اس نے جا کر کے اپنے بھائی اپنے باپ سے ایک قصہ بیان کر دیا اب اس نے آ کر کے عجوب اس لیے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ قطر ہوں گے اور ہر گھر کے اندر سے ماتم کی آواز اٹھے گی یہ کیا معاملہ ہے نتیجہ یہ ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں پورے مکے کے اندر یہ خبر پہنچ گئی اور یہ خبر ابو جہل ملعون تک بھی پہنچی ہے وہ آیا مسجد میں بیٹھا ہے انتظار کر رہا ہے اتنی دیر میں حضرت عباس ابن عبد المطلی بھی مسجد میں آ گئے اور طواف کرنا شروع کیا کہا کہ اے ابو الفضل جب طباف سے فارغ ہو جانا تو حضرا میرے پاس آنا تو کہا کہ ٹھیک ہے جب گئے کہا کہ ابد المتلف کے خاندان والے تم عجیب تھے کیا یہ کافی نہیں دیکھ تمہارے یہاں نے تمہارے خاندان سے ایک نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ایک مرد نے اب ایک عورت بھی نبی بنے گی تمہارے خاندان سے کہا کہ وہ کیا ہے کہا یہ جو خواب بیان کیا جا رہا ہے اب بس نہیں, کہا نہیں تو ایسا کوئی بات تو نہیں ہے کہا کہ ہم تین دن کا انتظار کرتے ہیں اگر تین دن میں کچھ ظاہر نہ ہوا کچھ ظاہر نہ ہوا تو پورے مکہ کے لوگ اکٹھا ہو کر کے ایک دستاویز لکھیں گے جس میں ہم یہ لکھ دیں گے کہ عبد المطلیف کے خاندان سے زیادہ جھوٹ بولنے والا دنیا میں اور کوئی نہیں ہے اور خانے کا پر لٹکا دیں گے رتے عباص ابن عبد المطلیب خاموش ہو کر کے چلے گئے اب جب گھر جاتے ہیں تو گھر کی عورتوں نے کہا کہ وہ کوئی تم سے طاقت میں زیادہ ہے افراد میں زیادہ ہے تمہارے مردوں کی بے عزتی کرتا تھا تمہاری عورتوں کی اب بے عزتی کریں تم نے کیسے برداشت کر لیا تو حت عباس یہ تیسرا دن ہو گیا تھا کہا کہ اچھا میں صبح جاتا ہوں تو بتاتا ہوں صبح جیسے مسجد حرام پہنچے اور مسجد حرام کے پاس ابو جہل سے ایسی کچھ باتیں چیت ہو رہی ہے کہ اتنے میں ابو جہل کو دیکھا کہ پریشان ہے کیوں اس لیے کہ اس نے زمزم ابن عمر الغفاری کی آواز سن لی تھی اے قریش کے لوگو تمہارے قافلے کو محمد اللہ اور ان کے ساتھ ہی روکنا چاہتے ہیں یہ بالکل بھی نہیں عباس عبد المطلب میں اور عباس میں اور ابو جہل جو بات ہو رہی تھی بالکل اسی وقت کافی زمزم ابن امرال الغفاری آ گیا تو دونوں کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ ابو جہل نے پورے مکے میں منادی کرا دی اور کہا کہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ تیار ہو جائیں کوئی بھی آدمی پیچھے نہ رہے اور تھوڑی ہی دیر میں ایک ہزار بلکہ تیرہ سو افراد تیار ہو گئے جن میں دو سو گھوڑے ہی تھے صرف چھ سو زیرہیں تھیں ذرا سوچیے آپ اس لیے کی ظاہر بات ہے پیسے والے تھے اس وقت اور ان کے پاس مدد کرنے والے پاس کے قبیلے بھی تھے کہا کہ اب پتا چل جائے گا کہ یہ آمرال حضرمی والا جیسے وہ نخلا کے میدان میں نخلا کے مقام پر جیسے ایک آدمی کو قدر کیا تھا یہ ویسا قافلہ نہیں آج محمد کو پتا چل جائے گا کہ ہم لوگ کمزور نہیں ہیں اللہ محمد چنانچہ مکے کے اندر جو آدمی بھی نکل سکتا تھا ہر گھر کے لوگ آنے کے لیے تیار ہوئے اگر خود نہیں جا سکتے تھے تو اپنے ساتھ کسی اپنے بدلے کسی کو بھیجا ہے حتیہ بعد لوگ جانے کے لیے تیار نہیں تھے انہیں خطرہ تھا ان میں امیہ بھی تھا جس کے بارے میں اس سے پہلے دس میں ہوئی تھی بات نہ کہ ساد نے اس سے کیا کہا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ اللہ رسول نے کیا فرمایا ہے کہ تجھے قدر کریں گے لہذا وہ آنے کے لیے تیار نہیں تھا لیکن ابو جہل نے کہا کہ تم نہیں جاؤ گے مکہ کے سردار ہو دوسرے لوگ کہے تیار ہوں گے چلو تمہارے لیے گھوڑا امیہ ابن خلب کا عمدہ سے عمدہ گھوڑا یا عمدہ سے عمدہ اوٹ دے دیتے ہیں اگر اللہ نہ کرے ہماری ہار ہو بھی گئی تم اسے بھاگ کر چلے آنا اسی طریقے سے اکبا ابن ابی ابھی معاید بھی جانے کے لیے تیار نہیں تھا کیوں اس لیے کہ ایک بار اس بدبخت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوک دیا تھا اس وقت آپ نے اپنے چہرے سے اس کے تھوک کو صاف کیا اور کہا کہ اقبا اگر مکے کی پہاڑیوں سے دور کہیں تم مجھے میں تمہیں قتل کر دوں گا اس لیے کہ آپ کی سچائی پر لوگوں کو ایمان اور یقین تھا عقیدہ تھا اس لیے وہ بھی آنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا لیکن ان دونوں کو بھی قریش نے مجبور کیا نکلنے کے اوپر تو گویا قریش کے جتنے بڑے بڑے سردار تھے سارے کے سارے نکل پڑے ادھر ہوا درمیان میں یہ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وادیہ غفران پر ٹھہرے ہوئے تھے تو آپ کو معلوم ہوا کہ قافلہ تو آ ہی رہا ہے اس طرف سے مکے کا کے لوگ لڑائی کے لیے بھی نکل پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی صحابہ کرام سے مشورہ کیا آپ نے مشورہ کیا کیا کہ کی اے لوگوں یہ بتاؤ اب دو میں سے ایک چیز ضرور ہونے والی ہے یا تو قافلہ ہے اور یا پھر ہمیں قریش سے اب لڑائی درپیش ہوگی بتاؤ ہمیں کیا جواب دیتے ہو کیا مشورہ دیتے ہو حضرتیں بکر کھڑے ہوئے اور بڑی بہترین بات کہی آپ نے کہا اللہ تمہارا بھلا کرے بیٹھ جاؤ حضرت عمر کھڑے ہوئے بڑی بہترین بات کہی آپ نے فرمایا اللہ تمہارا بھلا کرے اور تم بیٹھ جاؤ حضرت مقداد ابن عمر کھڑے ہوئے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ نہ سمجھیں ہم وہ جواب دیں گے جو موسا کی قوم نے موساسلام قوم نے موسا کو دیا تھا کہ موسا جاؤ تم اور تمہارے لڑو رب لڑو ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جب تم جہاری جیت ہو جائے گی تو ہم بیت المقدس میں داخل ہو جائیں گے ہم یہ کہنے والے نہیں ہیں ہمارا حال تو ہے کہ لے کر کے چلیے آپ کے ہم دائیں بھی لیں گے آپ کے بھائیں بھی لڑیں گے آپ کے آگے بھی لڑیں گے آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے اگر آپ ہمیں لے کر برکے خیما تک پہنچنا چاہیں گے وہاں بھی ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں آپ بڑے خوش ہوئے لیکن آپ نے کہا اے لوگ مجھے بتلاؤ مشورہ دو اس لیے کہ یہ تینوں ابھی کیا تھے قریشی اور مہاجر تھے ابھی انسار میں سے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا تھا اور انسار کے ساتھ مکہ مکرمے میں آپ کا جو معاہدہ ہوا تھا یہ ہے انہوں نے کہا تھا کہ آپ مدینہ منورہ چلے آئیں گے تو ہم آپ کی ویسے ہی حفاظت کریں گے جیسے اپنے بی بچوں کی حفاظت کرتے ہیں گویا حفاظت کا وعدہ کہاں پر تھا مدینہ منورہ میں تھا وہاں سے باہر لڑائی کا نہیں تھا لیکن جب آپ نے بار بار یہ کہا تو ساد معاد رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے شاید آپ کا اشارہ اور کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ وہی لوگ تھے زیادہ وہی لوگ تھے اور ان سے معاہدہ بھی نہیں تھا کہ ہاں مدینہ مورت باہر نکل کر کے ہماری مدد کر ہمارے ہمارے ساتھ لڑنا لہذا انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول شاید آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئے آپ کی تصدیق کی آپ کو اللہ کا رسول بنا سچا ہم بزدل نہیں ہیں ہم نے بارہ جنگیں کی ہیں اور ہم نے تلواریں جنگ کو آزما چکی ہیں آپ یہ نہ سمجھیے کہ صرف مدینہ رہ رہ کے ہم آپ کی مدد کریں گے آپ اگر ہمیں لے کر کے سمندر میں بھی کودیں گے تو ہم آپ ساتھ کودنے کے لیے تیار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ کے چہرے پر روایات میں آتا ہے خوشی کی لہر دوڑ گئی آپ خوش ہو گئے اس لیے کہ آپ کو یہی آپ یہی چاہتے تھے اور یہ کہا کہ تب تو ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ دو چیزوں میں سے تم کو ایک چیز ضرور نصیب ہوگی یا تو قافلہ تمہیں ملے گا اور یا کفار پر تمہیں فتح حاصل ہوگی یا تو قافلہ ملے گا یا کفار پر تمہیں فتح حاصل ہوگی اور مسلمان عام طور پر کیا چاہتے تھے جی کیا چاہتے تھے قافلہ مل جائے اس لیے کہ لیکن اللہ تعالی کیا چاہتا تھا کہ کفار کا زور ٹوٹ جائے اور ظاہر بات لوگوں کا چاہا اچھا ہوگا کہ اللہ کا چاہا اچھا ہوگا جی اللہ کا چاہا تو لوگوں کی پوری خواہش تھی حتیٰ کی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی طرح اشارہ کیا ہے وہ شوکتی تکون تم یہ چاہتے ہو جس میں لڑائی نہ ہو وہ ہمارے ہاتھ میں آئے لیکن اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے حق کو حق ثابت کر دے اور باطل کو باطل ثابت کر دے اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کرنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ یوم الفرقان فیصلے کا دن قریب آ جائے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خوش ہوئے اور وادی زفران سے چل کر کے آ کر کے بدر جہاں پر آج واقع ہے مدینہ منورہ سے 180 کلومیٹر یا 120 اس درمیان میں ہے کلومیٹر کے کی دوری پر وادی بدر میں جو مدینہ منورہ سے قریب کا ناقہ تھا جسے قرآن مجید میں عضو عضو دنیا کہا گیا ہے آپ وہاں آ کر کے آپ نے وہاں پر قیام کیا یہ تو بات آپ سروسرم کی ہوئی نا آپ نے یہاں قیام کیا لیکن ابو سفیان نے کیا کیا ابو سفیان جب بدر کے قریب پہنچے تو اپنے قافلے کو بدر حالانکہ بدر شاہ بالکل مین سب سے بڑا جو بڑی قیام گاہ جو تھی قافلے کی بدر تھی لیکن اب ان کی ہوشیاری یہ دیکھے بدر میں نہیں لے کر کے آئے بدر سے دور اپنے قافلے کو روکا اور اپنا صورت حال کا جائزہ لینے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو ایک مجدی بنو اصرم کے تھے ہمارے سال تو ان سے کی ملاقات ہوتی ہے کہ تم نے یہاں پر کچھ عجیب و غریب حالات تو نہیں دیکھے کہا ہم نے کوئی عجیب و غریب حالت تو نہیں دیکھا ہے البتہ دیکھا ہے کہ دو اونٹ سوار بدر کے چشمے پر آئے ہیں یہاں سے پانی لیا ہے اور واپس چلے گئے ہیں ابو سفیا نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ میری مطلوبہ چیز مل گئی ہے وہ کیا ہوا تیری کے ساتھ بدر کے کنویں پر آتا ہے اور وہاں ادھر ادھر پتا لگانے کے بعد کیا, اسے؟ اسے کیا ملتا ہے اونٹ کی ملتی ہیں میگنیاں ملتی ہیں اس نے جلدی سے اسے اٹھایا گویا اسے سونا مل گیا ہے ساتھیوں اونٹ کی میگنی کیا ملی تھی گویا اسے سونا ملا ہے اونٹ کی میگنی کو اپنے ہاتھ سے اسے کبھی اٹھا دی تھی نا اپنے ہاتھ سے فوڑتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس میگنی کے اندر کھجور کی جو گٹھلیاں ہیں اس کے آثار پائے جا رہے ہیں کیوں اس لیے کھجور کی گٹھلیاں لوگ آج پھینک دیتے ہیں نا آپ لوگ آ تو کھجور بھی پھینک دیتے ہیں آپ لوگ اس وقت کھجور کی گٹھلیاں بھی نہیں پھینکا کرتے تھے اسے توڑتے تھے کوٹتے تھے باریک کر کے کس کو کھلا تھے اونٹوں کو کھلایا کرتے تھے اونٹوں کو کھلایا کرتے, کرتے تھے تو جب یہ پھوڑا اسے تو کیا ملا اس میں اونٹ کے خجور کے کے سمجھ گیا کہ یہ اونٹ یثرب کے رہنے والے ہیں اس لیے وہی لوگ یہ کام کرتے ہیں لہذا وہیں سے بھاگا اپنے قافلے کو اور یمبو کی طرف بڑھتے ہوئے سمندر کا راستہ لے کر کے وہ رابط کی طرف سے نکل جاتا ہے اب قافلہ تو نکل گیا لیکن مسلمانوں کو بھی اس کی خبر نہیں ہے مسلمانوں کو اس کی خبر نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وادیہ بدر میں آ کر کے ٹھہر گئے ساتھیو بدر کا معاملہ بڑا لمبا ہے کیا بیان کیا جائے اور کیا چھوڑا جائے لیکن اختصار کے ساتھ آپ وادیہ بدر میں آ کر کے ٹھہرے ہوئے تھے آپ نے وہاں پر پڑاؤ ڈالا تھا رات ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ قریش کے لوگ بالکل قریب آ رہے ہیں اور ابھی تک لوگوں کے ذہن میں تھا کہ قافلہ ابھی تک بچ کر کے نکلا نہیں ہے مکی قیام کر لیے تھے. ادھر سے مکہ کا مکی رشکر آ رہا تھا اور وادی جوحفا میں جب پہنچا تو ابو سفیان کا دوبارہ پیغام موصول ہوتا ہے کہ تم لوگ اپنا قافلہ بچانے کے لیے نکلے تھے قافلہ اب بچ گیا ہے ہم کنارے سے بھاگ آئے ہیں سمندر کا راستہ لے کر کے مغرب کا راستہ لے کر کے لہذا بھی واپس چلے چلو لیکن ابو جہل نے کیا کہا اب نکل گئے ہیں تو نکل گئے ہیں اب بدر تک پہنچیں گے وہاں چشموں پر ہفتے دس دن ٹھہریں گے وہاں ہم شراب پیئیں گے ہماری لوڈیا گانے گائیں گی وہاں ہم میلہ کریں گے تاکہ عرب کے اوپر ہماری دھاک جم جائے حالانکہ بنو زہرا کے تین سو لوگ وہاں سے واپس چلے گئے تھے جیسا کہ بعد روایات میں آتا ہے تین سو لوگ واپس چلے گئے تھے تو تیرہ سو نکلے تھے کتنے رہ گئے تھے اب ایک ہزار نو سو پچاس کا آتا ہے بہت لوگوں نے سمجھایا ابو جہل کو لیکن چونکہ اس سے پہسا لے آدم کو ابو جہل تھا لہذا ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہوا اور آ کر کے بدرے کے شمالی جانب جنوب کی طرف کون تھے اللہ کے رسول نا شمالی جانب جسے قرآن مجید میں الوداع کہا گیا وہاں آ کر کے اس نے پڑا لیکن دونوں کو پانی کے لیے بدر کے چشمو ہی پر پڑتا تھا آپ وسلم بدر کے مقام پر یعنی بھی وادی میں ٹھہرے ہوئے تھے تو رات ہو گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اب ان کا لشکر بھی کیا ہے چل چکا ہے اور مدینے ہی ایک طرف رخ کیے ہوئے پیچھے ایک طرف نہیں جا رہا ہے تو اب کو آپ کو اب تھوڑا سا تو یقین ہو گیا تھا کہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ ایک فیصلہ کن ٹکرا ہونے والا ہے اس لیے کہ ایسے میں اگر کافلہ ہم کو ملا بھی پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لیے کہ ہزار اور نو سو لوگ ہیں ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات ہو گئی تھی نا لیکن کبھی کبھار آپ اور کبھی کبھار مسلمانوں کو نگرانی کے لیے بھیجا کرتے تھے تو دو مسلمان دو مسلمان نگرانی کے لیے گئے ہوئے تھے کہ بدر کے ایک چشمے کے اوپر اسے دو مزدور ملے ہیں ایک غلام تھا ایک قریشی تھا اسے پکڑنا چاہا تو ایک تو بھاگ کھڑا ہوا اور ایک کو پکڑ کر کے لے کر کے مسلمانوں جہاں فوج پھیلی تھی وہاں لے کر کے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز پڑھ رہے تھے وہ لوگ کیا کرتے اس سے کہتے پوچھو تم ابو سفیان کے آدمی ہو تو قریش کے آدمی ہو تو وہ کہتا کہ ہم قریش کے آدمی تو اسے مارتے اور جب کہتا ہم ابو سفیان کے تو چھوڑ دیتے تو کہتے کہاں ہے ابو سفیان اس لیے کہ کیا چاہتے تھے غافلہ چاہتے تھے جنگ نہیں چاہتے تھے عجیب مسئلہ ہے جب وہ کہتا کہ ہم ابو سفیان کے آدمی ہیں تو اسے چھوڑ دیتے مارتے نہیں لیکن پھر کہتے ابو اسفیار کہاں پر ہے وہ بتا رہے پھر اس کو مارنا شروع کر دیتے کہتا ہم قریش کے آدمی ہیں اور قریش اتنے ہیں اتنی تعداد ہے اور اتنے ہتھیار کے ساتھ آئے ہیں تو لوگ اسے مارنا شروع کر دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز ختم کی اور مسکرائے اور کہا کہ تم لوگوں کا عجیب معاملہ ہے یہ سچ بولتا ہے جسے تم مارتے ہو اور جھوٹ بولتا ہے تم چھوڑ دیتے ہو جب سچ بولتا ہے تو اس کی تم پٹائی کرتے ہو اور جھوٹ بولتا ہے تو چھوڑ دیتے ہو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس سے پوچھا کہ ابو سفیان کا قافلہ کہاں ہے وہ کہا کہ مجھے اس کی کوئی خبر نہیں مجھے اس کی کوئی خبر نہیں ہے پھر اس کے بعد پوچھا کہ مکہ کے لشکر کہا کہ ہاں ہم لشکر کے آدمی ہیں کتنے لوگ ہیں ہم تعداد تو نہیں بتائیں گے جسے کہ آپ نے مارا نہیں ہم نہیں بتائیں گے البتہ یہ ہے کہ مکے فلا فلاں فلاں سارے ابو جہل ہے رتبا ہے شہبہ ہے او ہے رقبہ ابن ابی معیت ہیں سارے کے سارے کیا ہیں حکیم ابن حضام ہے یہ سارے کے سارے سردار ساتھ آئے ہوئے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ روز آنا کتنے اونٹ کھانے کے لیے دبا کرتے ہیں تو ساتھیوں روز آنا وہ نو یا دس اونٹ دبا کیا کرتے تھے باپ اندازہ لگائیں ایک طرف مسلمان تھے انہیں کھانے کے لیے اس لیے کہ اس لحاظ سے نکلے ہی نہیں تھے نہ اتنی لمبی لمبے فرصت عرصہ کے لیے نکلے تھے دو تین دن چار دن وہ واپس چلے آئیں گے ہے کہ نہیں ہے تو کہا کہ روز آنا نو یا دس اونٹ دبا کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا اس کا مطلب ان کی تعداد نو سو سے لے کر کے ایک ہزار تک ہے ان کی تعداد نو سو سے لے کر کے ایک ہزار تک ہے اور اسے چھوڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کہ اس کا کیا جرم ہے آپ نے اسے چھوڑ دیا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر اب یقین ہو گیا کہ کی اب کیا ہے ایک فیصلے کل لڑائی کا وقت ہے آ گیا ہے کس مختصر یہ کہ رات ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پندرہ رمضان پن... کا واقعہ ہو یا سولہ رمضان کا واقعہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات ہی میں اپنی لشکر کو ترتیب دیا کہ ہاں دائیں طرف کون رہے گا بائیں طرف کون رہے گا مثلا دائیں طرف ابو زبیر رہیں گے اس لیے ان کے پاس گھوڑا تھا بائیں طرف مقداد رہیں گے اس لیے ان کے پاس گھوڑا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کی الگ ٹولی بنائی اور انسار کی الگ ٹولی بنائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مین جو جھنڈا تھا وہ مصب نے عمر کے ہاتھ میں دیا اور سپر جو یعنی بڑی قیادت جو ہوتی ہے سیب سلار آدم کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس اس کو رکھا رات بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب کی اور کہا کہ صبح کو چل کر کے کہاں ہے وادی میں ٹھہرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح پہنچ کر کے وادی بدر میں ساتھیوں جہاں آج آپ دیکھیں کہ قبرستان ہے قبرستان جہاں پر ہے اس سے اگر مدینہ منورہ کا لے یعنی جنوب کی طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو یہیں پر آ کر ٹھہرایا تھا کیوں اس لیے آپ کی خواہش تھی کہ پہلے پہنچ کر کے جو مناسب جگہ ہے وہاں پر ہمیں قبضہ کر لینا چاہیے یہ سولہ رمضان کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ چوکن رہے اور جاسوسی دستے آسر بھیجتے رہے کہ کتنے لوگ ہیں کہاں سے ہیں کوئی ادھر حملہ تو نہ کرے یہاں پہنچ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک جگہ قیام فرمایا تو ایک صحابی آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ان کا نام ہوباب مندر ہے ہمارے خیال سے وہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول سلسلہ آپ یہاں جو ٹھہرے ہوئے ہیں اور چشمے آپ کے سامنے ہیں یہ چشمے آپ کے آگے ہیں جو بد رکھے چشمے پانی آیا آپ یہاں پر اپنی رائے سے ٹھہرے ہیں یا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو اس بارے میں کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں ہے اس لیے اللہ کا فیصلہ سب سے بہتر ہے اور اگر آپ اپنی رائے سے ایک جنگی چال کے طور پر یہاں پر ٹھہرے ہیں تو یہ ٹھہرنے کی جگہ مناسب نہیں ہے نہیں بلکہ آگے بڑھئے جو چھوٹے موٹے چشمے ہیں انہیں پاٹ دیا جائے اور جو مین چشمہ ہے اس پر قبضہ کر لیا جائے تاکہ ہم جنگ کریں تو ہمیں پانی نصیب رہے اور کافیوں کو پانی نہ ملے آپ نے کہا یہ رائے تم بہترین دے رہے یہ رائے جو تم نے دی ہے کیا ہے وہ بہترین رائے ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ٹھہر کر کے اپنی صفوں کو درست کیا رات ہو گئی تمام مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کو کہا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جاگتے اور نماز پڑھتے رہے حضرت علی نے طالب کی روایت ہے مسلم احمد وغیرہ میں کہ ہمیں ہم کا کوئی ایسا نہیں جو سو نہ رہا ہو بدر کی رات کو صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جاگتے رہے اللہ سے دعا کرتے رہے اور روتے رہے اور جب صبح کی نماز کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بیدار کیا اور کہا نماز لوگوں کو نماز پڑھائی نماز پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا جس میں جنگ کی اہمیت بیان کی جنگ کی اہمیت بیان کی اسی کے ساتھ ساتھ ابن ایک جو صحابی ہیں ان کی ذرا ہوشیاری اور عقلمندی دیکھیے بہت کہنے کی ہیں لیکن اختصار کے طور پر جو ہے میں ان باتوں کو چھوڑتے ہوئے جا رہا ہوں انہوں نے ایک ہوشیاری کی ہوشیاری یہ کی کہ ظاہر بات ہے جنگ ہے غالب گمان ہے کہ ہماری جیت انشاءاللہ ہوگی لیکن ظاہر بات دوسرے پہلو کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا رائے ہے کہ آپ کے لیے ایک چھپر بنوا دیا جائے جسے حدیث میں آریش کہا گیا ہے چھپر بنوا دیا جائے آپ اس کے وہاں پر رہیں آپ کی نگرانی کے لیے لوگوں کو رکھا جائے اور آپ کے لیے دو بہترین سواریاں تیار کر دی جائیں اگر ہماری جیت ہو گئی تو ہم تو یہی چاہتے ہیں لیکن اللہ نہ کرے اگر ہماری ہار ہو گئی تو پیچھے ہم کچھ ایسے لوگوں کو چھوڑ کر کے آئے ہیں جو ہم سے کم آپ سے محبت نہیں کرتے ہم سے کم آپ سے محبت کرنے والے نہیں ہیں ہم سے زیادہ یا ہماری طرح آپ سے محبت کرتے ہیں اور وہ لوگ صرف اس لیے نہیں آئے کہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ آپ لڑائی کے لیے جا رہے ہیں انہیں تو معلوم تھا کہ آپ کافلے کا پیچھا جیسے بار بار کافلوں کو پیچھا کیا اور کچھ فیصلہ نہیں ہوا ایسا سوچے معاملہ ہوگا لہذا آپ نے اسرائے کو پسند فرمایا اور ان کے لیے دعا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عریش میں جا کر کے آپ اللہ تعالی کی عبادت کرتے تھے خلاصہ یہ کہ صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج کو ترتیب دینے لگے آپ ترتیب دے رہے تھے تو اس ترتیب کے درمیان دو عجیب واقعات پیش آئے ایک واقعہ حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا کہ آپ جو ہے یہ پہلی بار آپ نے عرب لوگ اس نہیں آتے بالکل آپ نے ویسی سب بنائی جیسے نماز میں سب بنائی لیکن ظاہر بات فاصلہ رکھا گیا اس لیے کہ ہتھیار چلانے کے لیے فاصلے کی ضرورت رہا کرتی یہ نہیں کہ بالکل نماز میں سر کر کھڑے ہوتے لیکن بالکل ایک سیٹ سے مسلمانوں کی سب بنائی کہ ہاں تم یہاں رہو تم یہاں رہو تم یہاں رہو اگر کوئی آگے ہے تو تم پیچھے چلو اگر کوئی پیچھے ہے تو تم آگے چلو تو سواد ابن سوراخا نامی ایک صحابی تھے ان سے آپ صلیم نے کہا کہ ذرا ایسا کرو کہ تم پیچھے چلو ہوا یہ کہ آپ کے ہاتھ میں جو نیزا تھا اس کی جو ٹڑی تھی ان کے پیٹ میں تھوڑی سی لگی تھی اللہ کے رسول سروسلم آپ حق اور انصاف لے کر کے آئے ہیں آپ نے مجھے تکلیف دی مجھے اس کا بدلا چاہیے کہا کہ پیٹ کھول دیا آپ نے کہا کہ لے لو بدلا آپ کا پیٹ کھولنا تھا کہ آپ سے چمٹ کر کے وہ آپ کو چومنا شروع کر دیا کہا کہ سوات یہ تم نے کیوں کیا کہا اللہ کے رسول آپ دیکھ رہے کیا معاملہ پیش آنے والا ہو سکتا ہے کہ میں اس میں قتل کر دیا جاؤں شہید کر دیا جاؤں تو میں چاہتا ہوں کہ میرا آخری زندگی کا جلمہ ہو وہ کیا ہو آپ کے جسم کے ساتھ مل جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درست کر رہے تھے اچانک ایک تیر آتا ہے کہیں سے ایک تیر آتا ہے اور حارثہ نامی ایک صحابی ہیں انہیں آ کر کے وہ تیر لگتا ہے اور وہ شہید ہو جاتے ہیں یہ پہلے شہید ہیں ساتھیوں جو مسلمانوں میں یہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ یہ پہلے شہید ہیں تو جب آپ وسلم واپس گئے مدینہ منورہ جنگ کے بعد تو ان کی ماں ام میں آتی ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول سر آپ جانتے ہیں کہ حارثہ میرے ندی کتنا پیارا تھا لیکن جنگ میں وہ نہیں مارا گیا اس لیے کہ جنگ نہیں شروع ہوئی تھی لڑائی نہیں شروع ہوئی تھی جن سے پہلے مارا گیا ہے تو یہ بتائیے وہ جنتی ہے یا کہ جنتی نہیں ہے اگر وہ جنتی ہے تب تو میں صبر کروں اور احتساب سے کام لوں اور اگر جنتی نہیں ہے تو میں کیا کروں گی کیسے روؤں گی دنیا کے لوگ جان جائیں گے کہ ہاں ہم نے کیا, کیا ہے آپ نے فرمایا امے ہار حبلتی تو پاگل ہو گئی ہے اے امے ہار تو پاگل ہو گئی ہے تو ایک جنت کی بات کر رہی ہے وہاں تو سینکڑوں جنتیں کتنی جنتیں ہیں وہاں پر اور تیرا بیٹا جنت کے سب سے اونچے حصے جنت الفردوس کے اندر ہے تو ایک جنت کی بات کر رہی ہے تو یہ جو داقع پیش آئے کس وقت پیش آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب درست کر دی تو اس کے بعد آفر عریش میں تشریف لے گئے آپ کے ہاتھوں بغیر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخری بار رو رو کر کے دعائیں کرنے لگے ساتھ وہ لمبی دعا ہے میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا پوری لیکن جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالی آپ نے جو وعدہ کیا ہے اور یہیں سے جاننا چاہیے کہ بینڈ اور باجے سے جو جنگ مسلمان لڑتے ہیں وہ اسلامی جنگ نہیں ہے ان میں شہید ہونے والوں کو مارنے والوں شہید کا نام اس لیے کہ وہ اسلامی جنگ نہیں اسلامی جنگ خاموشی اور تکبیر اللہ تعالی کی دعا سے ہوتی ہے یہ نہیں کہ فوجیوں کو شراب پیش کیا جائے یہ نہیں کہ یا علی مدد کے نعرے لگائے جائیں یا نہیں کہ بینڈ باجے چلائے جائیں یہ اسلامی جنگ نہیں ہے اسلامی جنگ کیا ہے کہ خاموشی اور اللہ تعالی سے دعا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں کھڑے ہو کے دعا کرنے لگتے ہیں کہ اے اللہ تعالی آپ نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ آپ پورا کیجئے اے اللہ تعالی یہ بھوکے ہیں اللہ تعالی انہیں کھانا دے اے اللہ یہ ننگے ہیں انہیں کپڑا پہنا اے اللہ تعالی انہیں مجبور ہیں کمزور ہیں ان کی مدد فرما اے اللہ تبارک و تعالی یہ جماعت آج ہلاک کر دی گئی تو دنیا میں پھر تیری عبادت نہیں کی جائے گی اس دردناک انداز میں آپ سروسلم نے دعا کی. کہتے ہو رضی اللہ آگے بڑھ کر کے نبی کریم صلی یہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں کہ اے اللہ کا بس خام و کر دی اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد باہر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں سیو حم الجم اللہ حضم الجمو اللہ سم الجمو اللہ یہ جتھا ہر ہر جائے گا یہ جتھا پیچھ پیر کر کے بھاگے گا یہاں سے یہ کہتے ہوئے آپ باہر آتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابو بکر وہ دیکھو اللہ کی مدد آ رہی ہے وہ جبرائیل ہیں گھوڑے کے اوپر سوار ہیں اور تمہاری فوج میں شامل ہونے کے لیے آ رہے ہیں ان کے دانت کے اوپر گرد کے نشان میں دیکھ رہا ہوں وہ آ رہے ہیں اللہ تعالی کی مدد آ گئی ہے یہ کہہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس درمیان میں کافروں کی فوج بھی مسلمانوں کے سامنے آ کر کے کھڑی ہو گئی ہے آپ ابھی عریش کے اندر تھے کہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا اسود اب نے ابد ال عبد, الاسود عبد, الاسود عبد الاسد ہمارے خیال سے ابد السد نامی ایک قریشی جب وہاں پر کافروں کی فوج پہنچتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ پانی پینے کے لیے کوئی گنجائش ہے ہی نہیں لہذا وہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں پانی پی کر کے رہوں گا قسم کھاتا ہے لہذا مسلمانوں کے وجود کی پرواہ نہ کیے پرواہ کیے بغیر وہ آگے بڑھتا ہے لیکن حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا راستہ روکتے ہیں دونوں میں تلوار چلتی ہے کہ حضرت حمزہ نے ایک وار کیا جس سے اس کی ایک ٹانگ کٹ کر کے دور جا کر کے پڑی وہ اپنے پیٹ کے بل گرا اور قبل اس کے کہ حضرت حمزہ اپنا دوسرا وار کریں وہ اپنی قسم پوری کرنے کے لیے گسٹ کر کے جاتا ہے چشمے کے پاس اور اس میں گرنا چاہتا ہے تاکہ اب مرنا تو ہے ہی, ہی لیکن مرنے سے پہلے پہلے اپنی قسم کو ہمیں پوری کرنا ہے لیکن وہ چشمے پر جیسے پہنچتا ہے آگے بڑھ کر کے اس کی مار دی اور پانی میں جا کر کے گرا یہ کافروں کا پہلا شخص ہے جو مارا جایا گیا ہے مسلمانوں کے پہلے شہید کون تھے بتایا نا اور یہ کافروں کا پہلا شخص ہے جو مارا گیا ساتھیوں کافروں کے جنگ کی یا کافروں کے لشکر کا معاملہ عجیب رہا ہے اس میں فوٹ بھی بلکہ کچھ کافر چاہتے تھے کہ ہمیں آپس میں سلاح کر لینا چاہیے خصوصاً اس میں جو ہے ولید اتبا ابن عطبہ ابن مغیرہ جو تھا حکیم ابن حضام جو تھے یہ سمجھا بھی رہے تھے لوگوں کو ابو جہل کو لیکن ابو جہل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اگر کسی کے اندر خیر ہے تو سفید وہ سرخ اونٹ والا جو ہے اس کے اندر خیر ہے یعنی وہ ابن بنے مغیرہ تھا اس لیے کہ وہ چاہتا تھا کہ آپس میں لڑائی نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس نے کہا کیا ہے؟ یہ بتاؤ کہ یہ تمہارے سامنے جو لوگ موجود ہیں تمہارے بھتیجے ہیں تمہارے چچے زاد بھائی ہیں تمہارے خالہ زاد بھائی ہیں تمہارے یہی تو لوگ ہیں اور کون آئے ہوئے ہیں اگر انہیں تم نے مار لیا تو کیا کمال کیا تم دنیا میں کہیں مو دکھانے کے لائق نہیں رہو گے اس لیے چھوڑ دو ان کو ان کی حال پر عرب کے ساتھ ان کو نپٹ لینے دو اگر عرب ان کے اوپر غالب آ گئے تمہارا مقصد پورا ہو گیا اور اگر نہیں غالب آئے تو تمہارا ہی نام ہوگا لیکن ابو جہل ایک ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عریش سے باہر آتے ہیں تو اس, تک حضرت اس وقت حضرت, حضرت حمزہ اسد اسود ابن ابد ال کا معاملہ تمام کر چکے تھے اسے گرنا تھا کہ کافروں کے لشکر کے اندر غصہ ہوا جیش پورے تیش کے اندر آ گیا اور تیش میں آنے کے بعد تین ان کے پہلوان نکلتے ہیں اتبا شیبا اور اتبا کا بیٹا ولید یہ تین نکلتے ہیں اور کہتے ہیں ہے ہی کوئی مقابلے کے لیے آ جائے یہ کہنا تھا تین انصار کے جوان باہر آ جاتے ہیں کیوں ساتھیوں یہاں پر بھی دیکھیے انصار یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہاں ہمارے مہاجر بھائی قتل کیے جائیں یا وہ تکلیف اٹھائیں ہر چیز میں وہ آگے آگے رہنا چاہتے تھے انہوں نے پوچھا تم کون لوگ ہو یعنی اتبا نے شہبا نے اور ولید نے ان لوگوں نے کہا کہ ہم فلاں فلاں ہیں کہا تم لوگ اچھے آدمی ہو اور مقابلے کے ہو لیکن ہم تم سے مقابلہ کرنے نہیں آئے ہیں ہمارے جزے بھائی جو ہیں ان کو ہمارے سامنے کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے حمزہ باہر آ جاؤ اے علی باہر میدان میں آ جاؤ اے حارث ہر میدان میں آ جاؤ یہ تینوں باہر میدان میں آئے اب کون کس کے مقابل میں ہوا یہ ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ حضرت حمزہ رتبا کے مقابل میں آئے عبید ابن حارث شیبا کے مقابلے میں تھے اور ولید کے مقابلے حضرت, علی رضی اللہ تعالی آئے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے میدان میں آتے ہی اپنے شکار کو تو چٹ کر دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو ہی دیکھتے دیکھتے اپنے شکار ولید کو بھی چٹ کر دیا البتہ شہبہ اور حضرت عبیدہ کے اندر آپس میں لڑائی ہوئی اور دونوں نے دوسرے کو سخت زخم پہنچایا دونوں کو کاری زخم پہنچایا اتنی دیر میں چونکہ حضرت حمزہ اور حضرت علی اپنے مقابل سے فارغ ہو چکے تھے لہذا جا کر کے ان کی مدد کی اور اسے قتل کر دیا ساتھوں یہ قتل ہونا تھا کفار کا و غضب مزید بڑھ گیا اب انہیں تیش اس طریقے سے آیا کہ نہ انہیں آن دیکھنی ہے نہ باندھ دیکھنی ہے کچھ نہیں سیدھے آگے بڑھ کر کے مسلمانوں کے اوپر وہ کود پڑتے ہیں سیدھے آگے بڑھ کر کے مسلمانوں کے اوپر کود پڑتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کام کی طرف میں آگے نہ بڑھوں تمہیں بھی آگے نہیں بڑھنا ہے ایک چیز دوسری چیز یہ ہے تمہیں تیر سے تیر اس وقت تک نہیں چلانا ہے جب تک کہ یہ نہ دیکھو کہ شکار بالکل ہمارے جیسے آج کل ہوائی فیر نہیں ہوتا ہے ایسے ہائی فیر نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ ہتھیار کی کمی ہے تمہارے پاس لہذا جب تک یہ نہ دیکھو کہ ہاں بالکل شکار ہمارے اشارے پر ہے تمہیں اپنے تیر کو چلانا نہیں ہے <سلام> آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ابھی کفار کی فوج آگے بڑھ رہی ہے کہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جوش دلایا اور آخری الفاظ جو جنگ شروع کرنے کے لیے آپ نے استعمال کیا ہے وہ یہ ہے کب جردمات لوگوں جب دیکھا کہ کفار ٹوٹ پڑے ہیں اور ان کے اندر انتشار ہے کیوں اس لیے کہ انہیں اپنی طاقت پر ناز تھا انہیں اپنے کثرت پر ناز تھا انہیں اپنی تعداد پر ناز تھا اور مسلمانوں کی تعداد کو تھوڑے دیکھ کر کے وہ مزید جو جوش میں آئے اور سوچے تھے کہ بس چند منٹ کے اندر تمہیں ہم ان کو لے دوڑیں گے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لحاظ سے فوج کو ترتیب دی تھی کہ آپ نے کہا وہ جتنا جوش میں آئے جب تک میری طرف سے اشارہ نہ ہو تمہیں آگے بڑھنا نہیں ہے لیکن جب آپ وسلم نے دیکھا کہ اب معاملہ بالکل کس کا ہے آمنے سامنے کہا ہے آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا کو مو ایرا جنت سماوا ترد تم بھی بڑھو اس جنت کی طرف جس کی پہنائی آسمان اور زمین کے برابر ہے ایک صحابی حضرت عمر حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں انہوں نے کہا کہ بخل بخن اے اللہ کے رسور میں یہ کیا فرما رہے ہیں آپ آپ نے کہا تم بخل بخن کیوں کہہ رہے ہو کہا میں چاہتا ہوں کہ اس جنت کے وارثین میں میرا بھی شمار ہو جائے آپ نے کہا کہ تم ان جنت کے وارثین میں سے ہو چنانچہ وہ آگے بڑھتے ہیں کھجور کھانا شروع کیا کہ تھوڑی سی طاقت آئے لیکن کہا اگر اتنی دیر تک میں زندہ رہا جتنی دیر تک کھجور کھا لیتا ہوں تو جنت میں جانے میں تو بڑی بڑی لمبی مدت ہوگی بڑی لمبی مسافت ہوگی چنانچہ کھجور کو پھینکا اور دشمنوں کے لشکر میں گھس کر کے اور ساتھیوں یہ جب جنگ شروع ہوئی ہے تو دنیا کی تاریخ کی سب سے مختصر جنگ ہے اب آپ مانیں گے کہ ظاہر بات اس وقت ہم موجود تھے اور نہ صحابے کرام میں سے کسی نے بیان کیا کہ ہاں کتنی دیر تک جنگ ہوئی تھی لیکن اگر پورے جنگ کے واقعات دیکھیے تو آپ سمجھیں گے کہ یہ معاملہ صرف آدھے گھنٹے ایک گھنٹے کے تمام ہو گیا گھنٹے آدھے گھنٹے میں قریش کے ستر آدمی مارے گئے ہیں ستر آدمی گرفتار کیے گئے ہیں اور پوری فوج چھوڑ کر کے بھاگ گئی اس کی وجہ کیا تھی تعجب کی بات ہے دنیا کے لحاظ سے آخرت اور مانوی معاملہ اللہ کے نزدیک آپ سوچیں گے کہ آخر اتنی بڑی جماعت یہ کس قدر کس, کس, کس, کس, اس جلدی سے کیسے منتشر ہوگی وجہ کیا تھی ساتھی اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے اہم چیز ان کے اوپر روپ تاری ہو گیا تھا کیوں اس لیے کہ ان کے تین بڑے بڑے سردار جو تھے تین بڑے بڑے سردار بس معمولی سی چند منٹ کی دیلی تھی کتارے کتارے دیر تھی کسارے کسارے ڈھیر ایک مارا جائے دو مارا جائے لیکن تینوں کی تینوں وہیں پر ڈھیر ہو جائیں ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ شروع ہونے کا وقت آیا تو آپ نے ایک صحابی سے کہا مجھے ایک مٹی دو کنکڑی دو آپ نے اپنے ہاتھ میں کچھ کنکڑی لی اور کافروں کی طرف آپ نے اللہ کا نام لے کر کے پھینک دیا حکیم نے ہضام بیان کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں تھا اس وقت تک کافر تھے ہم میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس کی آنکھ کے اندر کنکڑی جا کر کے نہ پڑی ہو یہ ان کے اوپر ایک روپ تاری کرنا تھا تیسری بات یہ ہے کہ فرشتوں کا جب نزول ہوا ہے تو اس سے کافروں کے اندر گھبراہٹ پیدا ہو گئی ہے اس لیے کہ فرشتے کو بہت بہت کافروں نے دیکھا ہے بہت کافروں نے دیکھا ہے چنا چاہتے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کسی کافر کا پیچھا کر رہا تھا ابھی اس تک پہنچا نہیں ہے کہ آگے سے آواز آتی کہ اے حیزوم آگے بڑھو حیزوم آگے بڑھو اور دیکھتا ہے کہ ابھی ہم نے وار نہیں کیا کہ ہمارے سامنے جو کافر بھاگا جا رہا تھا وہ زمین کے اوپر چت پڑا ہوا ہے اس کی ناک گئی ہے اس کے سر پر زخم آیا اس کا تیرا بالکل نیلا ہو گیا ہے جی آ کر کے معاملہ اللہ کے رسول سے بیان کیا تو کہا خاموش رہو یہ تیسرے آسمان سے تمہارے پاس مدد ساتھیو دنیا کی تاریخ میں یہی ایک جنگ ملتی ہے جس میں تین جو بڑے اہم اہم فرشتے ہیں حضرت جبرائیل حضرت میکایل حضرت اسرافیل تینوں شریک تھے اس میں اس جنگ میں شریک ہوئے تھے اللہ کی طرف سے مسلم احمد کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے صحیح روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاعت فرمایا کہ اے ابو بکر تمہارے ساتھ اور اے علی تمہارے ساتھ تم میں سے ایک کے ساتھ ہاتھ جبرائیل تھے اور تم میں سے ایک کے بغل حضرت اسرافیل لڑ رہے تھے حضرت میکائل لڑ رہے تھے اور حضرت اسرافیل بھی اس جنگ کے اندر بطور فوجی کے شریک ہوئے تھے اس لیے کافروں کے اوپر جب فرشتوں کا نزول ہوا تو ان کے اوپر ایک خوف تاریخ ہو گیا تھا جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اس میں اس اشارہ بلکہ اس کی وضاحت کی ہے چوتھی چیز جو سب سے بڑی وجہ بھاگنے کی تھی کہ ابلیس شیطان ان کے ساتھ انسانی شکل میں آیا تھا اس لیے کہ جب کافر لوگ مکہ سے نکلے ہیں مکہ سے نکلے ہیں تو انہیں بنو بکر جو قبیلہ تھا جس سے ان کی آپس میں لڑائی تھی ان کا خطرہ تھا اور سورا ابن مالک یہ بنو بکر قبیلے کے سرداروں میں سے تھے لہذا ابلیس اور شیطان اس کی شکل میں آتا ہے قریش کے پاس کہتا تم گھبراؤ نہیں میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ قریش کے لوگ وہ بنو بکر کے لوگ تم پر حملہ نہیں کریں گے بلکہ تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں اور جب بدر کے میدان میں آیا ہے پہنچا ہے ساتھ ساتھ تھا جب پہنچا ہے لیکن جب فرشتوں کا نزول شروع ہوا ہے تو وہ بھاگنا شروع کیا ہے واذ زین لهم الشیطان اعمالهم فقال لا غالب لكم اليوم و انی جار لكم فلما تراأت الفیتان نکس علی عقیبے جب دونوں جماعتیں ایک ساتھ ایک سامنے سامنے ہو گئیں یعنی مسلمانوں کی کافروں کی تو کیا ہوا نقس علی عقیبے پیچھے بھگا ہے کافروں نے کہا کہاں جا رہے ہو بھائی اب کہاں جا رہے ہو ہمارے ساتھ آئے ہو تو کیا کہا انی ارامالا ترؤ میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جسے تم دیکھ نہیں رہے ہو اس لیے کہ فرشتوں کے نزول کو دیکھ رہا تھا تو اس کا بھاگ اس کے بھاگنے کی وجہ سے کفار کے اندر اور بھی گھبراہٹ آئی اور جو سب سے بڑی وجہ کافروں کے بھاگنے کی بنی ہے ان کے کمانڈر سپاہ سالار آدم ابو جہل کا قتل ہونا ہے اس لیے کہ ابھی فوج ابھی فوج نے حملہ نہیں کیا تھا کہ حتح عبد الرحمان اور بیان کیسے بخاری شریف میں روایت ہے کہ ہم نے اپنے دائیں دیکھا تو انصاری ایک جوان کو دیکھا کوئی تجربے کار جنگجو نہیں تھا میرے بگل میں ہم نے بائیں طرف دیکھا تو ایک انساری جوان کو دیکھا کوئی تجربے کار جنگجو میرے پاس نہیں تھا ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ کاش کے میرے دائیں بائیں کوئی اچھے لڑنے والے ہوتے تو ہمیں بھی میدان مارنے میں مزہ آتا کہا یہی کرنا تھا کہ ایک انصاری ہم سے کہتا ہے کہ اے چچا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں کہاں ہے دوسرا کہتا اے چچا ابو جہل کو پہچانتے ہیں کہاں تمہیں اس سے کیا مطلب کہا ہم نے قسم کھائی ہے کہ اگر اسے دیکھ لیں گے تو اس وقت تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے جب تک کی اسے ہم قتل نہ کر دیں تو فوج آپس میں ایک دوسرے سے مل چکی تھی لڑائیاں شروع ہو گئی تھیں کہ ابو جہل دکھائی دیا ابو جہل دکھائی دیا حضرت عوف نے جب اشارہ کیا ان دونوں نوجوانوں کو تو دونوں نوجوان آگے بڑھ کر کے اس کے اوپر حملہ کیا کی دونوں گرے ہیں لیکن اس وقت گرے ہیں جب کیا, کیا ہے ابو جہل کو زخمی کر کے بالکل موت نکالت میں چھوڑ دیا ہے اس کا گرنا تھا کہ کفار کی فوج میں گھبراہٹ اور بھگدڑ مچ گئی ہے اور نتیجہ کیا نکلا گھبراہٹ کا اس قدر گھبراہٹ تھی کہ بعد کافر ان کے سردار تو میدان میں کھڑے ہو کر کے اککا بکا ایسے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے کچھ سمجھ بھاگا نہیں جا رہا ہے ان سے چنانچے امیہ ابن خلف جو سب سے تیز رفتار اونٹ لے کر کے آت گھوڑا سواری لے کر کے آیا تھا حضرت عبد الرحمان اب نے کہتے ہیں کہ اسے اور اس کے بیٹے علی کو ہم نے دیکھا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں مجمور اور پاگل ہیں کیا ہو رہا کو سمجھ نہیں آ رہا ہے ان کے اور ہم نے جا کر کے اسے پکڑ لیا ہے نا حالانکہ میں اس لیے کہ ساتھیوں جب جنگ ہے کافر بھاگے ہیں لوگ تو مسلمان تین حصوں میں بٹ گئے ہیں مسلمان تین حصوں میں بٹ گئے ہیں ایک حصے کے مسلمان تو کافروں کا پیچھا کرنا شروع کیا ہے کافروں کا پیشا کیوں؟ اس لیے دوبارہ واپس نہ آئے انہیں مارنا انہیں گرفتار کرنا شروع کیا ہے اور دوسرے حصے کے مسلمان جو مالے تھی اس کو جمع کرنے کے اندر مشغول ہو گئے ہیں اور تیسرے یہ مسلمانوں کی ہوشیاری دیکھیے ساتھیو اور تیسرے حصے مسلمانوں کا ایک گروپ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا لگا لیا ہے کیوں اس لیے کہ اگر سارے لوگ ادھر ادھر مشغول ہو گئے تو ہو سکتا ہے کہ پیچھے طرف سے کہیں سے کافر آ کر کے آپ کے اوپر حملہ کر دیں تو اس طریقے سے مسلمان تین گروپ میں بٹے ہوئے تھے تو حضرت حمزہ رضی حضرت عبد بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ وہ کیا کر رہے تھے زرہیں لے کر کے آ رہے تھے آٹھ دس زروہوں کو انہوں نے جمع کیا تھا لے کر کے آ رہے تھے تو امیہ نے کہا کہ اے عبد الرحمن تمہیں زیرو سے بہتر کوئی چیز نہ دومے کیا ہے کہا کہ مجھے گرفتار کر لو مجھے گرفتار کر لو دیکھو یعنی اس قدر یعنی مکہ کے سردار بہادروں میں تھے لیکن گھبراہٹ ایسی چھائی ہوئی تھی پریشانی کا عالم ان کے اوپر یہ تھا کہ انہیں بھاگا نہیں جا رہا تھا خود دعوت دے رہے ہیں آ کر مجھے گرفتار کرو ڈر تھا کہ قتل نہ کر دے عبد کہتے ہیں کہ ہم نے اسے کیا کیا ہاں؟ زیروں کو رکھا اور اس کو اور اس کے بیٹے کو پکڑ کر لیا اللہ کے رسول کے ہاتھ میں تاکہ اس کے بدلے اس لیے کہ اس نے کہا تمہیں ہم دیں گے اس لیے کہ ہمارے بدلے تم کو اونٹ ملیں گے لیکن ہوا کیا ادھر لے کر کے آ رہے تھے بلار رضی اللہ تعالی انہوں نے دیکھ لیا جس کو میا کو اور امیہ ہی حضرت بلال کو مکے میں سزائیں دیا کرتا تھا کہ اللہ کا دشمن امیہ یا تو میں رہوں گا یا تو یہ رہے گا اور کہا کہ اے انصار کے لوگوں یہ دیکھو اللہ کا دشمن امیہ ہے فتح عبد الرحمان عوف چیختے رہے کہ نہیں ہم نے گرفتار کیا ہے لیکن کون ماننے والا ہے بلکہ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت آف کہتے ہیں ہم نے اومیا سے کہا کہ لیٹ جاؤ میں تمہارے اوپر لیٹ جا رہا ہوں ایسے تاکہ تمہیں بچا لوں کہا لیکن پھر بھی بلال اور ان کے ساتھیوں نے نیچے سے نیزہ مار مار کر کے اسے ہلاک کر دیا ہے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ ایسے جنگ کا خاتمہ اتنے آسانی سے اس لیے ہوا ہے کہ کافر لوگ بڑی گھبراہٹ کی حالت میں پہنچ چکے تھے ساتھیوں اس طریقے سے گز بدر کا خاتمہ تو ہوا لیکن وقت نہیں رہ گیا کہ میں آپ کے سامنے رکھوں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ اور مکہ کے اندر کیا صورت اس کے بعد پیش آئی ہے ہوا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مانیں گے عصر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں یعنی سورج نکلنے کے بعد جنگ شروع رہی ہوگی عصر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان شہیدوں اور کافروں کو دفن کر کے آپ فارغ ہوتے اب آپ سوچیں کہ جنگ کا خاتمہ کتنا جلدی ہوا تھا یہ تو اس زمانے میں بھی شاید مشکل ہو جہاں ایٹم بم تیار ہو چکا ہے ایٹم بم بلکہ امریکہ کو بھی جاپان پر قبضہ کرنے کے لیے ایٹم بم جب ڈالا گا اس سے بڑا وقت لگا تھا لیکن غزے بدر کا فیصلہ ہونے میں یہ سوچیں کہ اصر تک یعنی مغرب سے پہلے پہلے مسلمان اپنے قیدیوں کو دفن کر کے اور کافروں کو کے اندر ڈال کر اسے پاٹ دیا تھا وہ فارغ ہو گئے تھے تو دنیا تاریخ کا یہ سب سے مختصر اور سب سے تعجب خیز مارکا ہے اس میں کافروں کے ستر آدمی مارے گئے ذرا سوچیں ستر آدمیوں کو کرنے میں کچھ وقت لگے گا نہیں لگے گا اس لیے کہ یہ تو چیزیں ہیں نہیں کھڑے ہیں آپ جا کے ان کی گردن مار دو لڑائی کرنی رہی ہوگی نا ایک دوسرے کا مقابلہ مسلمانوں کے چودہ آدمی شہید ہوئے تھے مسلمانوں کے چودہ آدمی شہید ہوئے تھے لیکن کافروں کے ستر مارے گئے تھے اور ستر آدمی گرفتار کر لیے گئے تھے اب باقی جو مرحلہ ہے وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ اگلی اگلی مجس میں رکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تین دن یہاں پر قیام فرمائے بدر میں ہے نا اور اس کے بعد مدینہ منورہ کے لیے آپ رخصت ہوئے تو مدینہ منورہ کے راستے میں دو ایک جو واقعات پیش آئے وہ اور مدینہ منورہ میں کیا صورت حال تھی اور ادھر مکے میں کیا صورت حال تھی انشاءاللہ اگلی مجلس میں آپ کے سامنے رکھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی سیرت پر عمل کرنے کی میں توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر اکٹھا ہونا قبول کرے یہاں جمع ہونے کے برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف کر دے صبح اللہ کا اشحد اللہ اللہ و فرو کا وطوب ہو